یہ آئے مبارکہ جو ہے اس میں اللہ و تبارک و تعالی نے درجۂ ابرار نیکوں کا درجہ پانے کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا فمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ درجۂ ابرار تک پہنچ جاؤ تو پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دیا کرو سبحان اللہ. اس مبارکہ کا پچھلی مبارکہ کے ساتھ تعلق کو یوں بنتا ہے پچھلی آئے مبارکہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ کافر جو ہیں وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کر دیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے لن اقبال من بائیں کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا فلن یقبل من آحد ہند نے ان میں سے زمین بھر سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں بندہ مومن جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ قبول ہے وہ کیا ہے قبول وہ قبول ہے یہ ایسے سمجھے آپ کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے سمجھایا نا جیسے نماز کے ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے نہیں سمجھایا تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کر کے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دوں تو مالک قبول فرما لے تو اس کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے زمین بھر سونا بھی بانٹ دے کوئی قبول نہیں لئی ہے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا پہلے ایمان ہونا چاہیے اس عیسائی مباقہ کا تعلق اگر اعل ایمان کے ساتھ ہو تو ان کو یہی کہا گیا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اگر اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی یہودیوں کے ساتھ ہو جیسے پیچھے خطاب چلتا آ رہا ہے ان کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو ایمان پاؤ گے تو نیکی کا درجہ تمہیں ملے گا وہ کیا ہے ان کی پسندیدہ چیز کیا تھی جس کا مطالبہ ہو رہا ہے انہیں حب ریاست حکومت کی محبت چدراہٹ کی محبت تھی انہیں وہ چدراہٹ کی محبت میں آ کر کے وہ خدا رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے رسول اللہ علیہ سام پر ایمان نہیں لا تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم درجہ برار پاؤ نیکی ایمان والا یعنی مقام جو ہے تمہیں صحیح وہ مل جائے تو پھر اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو کہ تمہیں نظرانوں کے ساتھ محبت ہے تمہیں مال کے ساتھ محبت ہے تمہیں جناب حکومت کے ساتھ محبت ہے تو پھر وہ محبت والی چیز وہ چھوڑ دو نا لاؤ ایمان میرے ابیب کریم علیہ السلام پر پھر تمہیں درجہ برار بھی مل جائے گا ان لبرارا کافورا لت بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافور ملی ہوئی شراب جنت میں پیئیں گے کون ابرار لوگ یہ ابرار جو ہیں نیک لوگ جو ہیں ان کو تو وہ نعمتیں ملیں گی جنت کے اندر جو عام لوگوں کو میسر نہیں آئیں گی لوگ عام لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن ان کو جو میسر ہوگا وہ عام لوگوں کو میسر نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا آج کے دور کے لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اگر نیکی پانا چاہتے ہو تو ایسے نیکی نہیں پا سکتے ایسے آج کل کے پیر جو ہیں وہ مولوی جو ہیں حکمران جو ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ان کو کسان ہے تو اسے اپنی کسانی کے ساتھ محبت ہے وہ ہل جوتے پھرتا ہے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی پرواہ نہیں ہے وہ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے نماز تک کی پرواہ نہیں ہے انہیں ہیں اور آپ یہ مزدوروں کو دیکھ لیں مستریوں کو دیکھ لیں رمضان شریف میں روزے چھوڑ کے لگے پھرتے ہیں ایک نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں مائل ہی نہیں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تڑپ تو وہ ہونا تو دور کی بات ہے نام تک نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کے دین کا تو اس طرح کر کے اللہ حطبہ یہ آئے مبارکہ جو ہے نا صرف مال تک کی محدود نہیں ہے یعنی مادیے تک کی محدود نہیں ہے اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ آپ اس بات کو کھولیں تو اس کے یعنی بہت سارے میدان ہیں اس آئے مبارکہ کے جو بہت سارے افراد ہیں جو اس آئے مبارکہ کے مخاطب ہیں جی جس طرح یہاں یہ بنایا کہ تم اس وقت تک مومنیکی نہیں پا سکتے بر نہیں پا سکتے ابرار کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو تو یہ خرچ نہ کرو تو مال ظاہری بات ہے سیدھا سیدھا یہی ذہن میں آتا ہے اس سے مال خرچ کرنا مراد ہے جیسے اس کا تعلق جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ جڑا کہ تم اب ان کی پسندیدہ چیز حکومت تھی ان کی پسندیدہ چیز نظرانے تھے تو ان نظرانوں کی وجہ سے ان حکومت اس حکومت کے وجہ سے وہ سام کے دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے دینی حق و قبول نہیں کر رہے تھے تو بالکل اسی طرح کر کے جیسے وہ مخاطب ہیں اسی طرح آج کل کے لوگ مخاطب ہیں جو لوگ یعنی نظرانوں کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے نوکری کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں بس جی نوکری ہے کیا کریں ورنہ ہم بھی اندر سے اسلام کے ساتھ ہیں اندر سے ہم بھی سچے عاشق رسول ہیں بس نوکری ہے ہم جو ہے وہ یہی ازر جو ہے نا وہ یزید کی فوج نے پیش کیا تھا ہمارے دل بھی اہل بیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں بس کیا کریں نوکری ہے بچوں کی روٹی کی فکر ہے اس لیے ہم جو ہے حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم تو اندر سے تو بڑے سچے سچے محب اہل بیت ہیں ہم ہاں یہ اوپر اوپر سے لڑ رہے ہیں بس یہی حال آج کے دور کے لوگ کرتے ہیں نوکری جو ہے ان کی پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فرمایا کہ جب تک تو اپنی یہ پسندیدہ چیزیں صرف نہیں کرے گا خرچ نہیں کرے گا میرے دین کو اہمیت نہیں دے گا میرے کو تم ہرگیز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ محبوب اور بھی ہوتے ہیں بندے کے کچھ اور محبوب بھی ہوتے ہیں بندے کے تو یہی وجہ اگر آپ الحل اللہ کو دیکھیں تو انہوں نے محبوب چیزیں کیسے خرچ کی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت براہ ہیم علیہ السلام کو دیکھیں اپنا وطن محبوب ہوتا ہے بندے کو اپنا وطن اپنا علاقہ اپنے علاقے کے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں حضرت ہیما علیہ السلام نے رب کی محبت یعنی محبوب حقیقی کے لیے محبوب مجازی کو خرچ کر دیا چھوڑ دیا اسے ٹھیک ہے نا جی پھر جب بات آئی اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی محبوب حقیقی جو ہے اس کی محبت پر محبوب مجازی کو قربان کر دیا بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی ہاں جی بتائیں جی کیسے جناب وہ محبوب حقیقی پر اپنے محبوب مجازی کو صرف کر رہے ہیں پھر امام المبیا علیہ السلام کو دیکھیں آقا صلی اللّہ علیہ وسلم جو ہے محبوب حقیقی رفت بار بتالا ہے اس محبوب کے لیے اپنا محبوب وطن جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں آقا صاحب اسلام ہیں جی پھر اب گرمیوں کے دن سخت گرمی ہے تبو کے لیے آکلِ صاحب اسلام پھر شیاب لے مردوان کھجوریں پکی ہوئی ہیں موسم کا بالکل پھل ہے اسی پر پورے سال کا دار و مدار ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں اگتی نہیں ہے کھجوریں کے لوگ گزارا کرتے ہیں اسی ہی کو بیچ کر کے دوسری اجناس وہاں خریدتے تھے لیکن اقا رسالت اسلام کے صحابہ کرام لے مردوان جب بات محبوب حقیقی کی محبوب مجازی کو قربان کر دیا سبحان اللہ میں وہاں ہی ٹھہرے کسی کے ذمے بین لگا یا یار ہم جا رہے ہیں پیچھے سے تم کھجوریں چن لینا آپ کو پتہ ہے کھجوریں ایک بار تھوڑی چنی جاتی ہیں وہ جیسے جیسے پکتی ہیں تو روز جو ہے نا وہ رسا باندھ کے کسان لوگ جو ہیں وہ کھجوروں والے باغی باغ والے مالی جو ہیں وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتار رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے پورے پورے باغات تھے کئی کئی سوت رکھتے ہیں چھ چھ سوت پر مشتمل ان کا باغ ہوتا تھا ہمارے ہاں تو خیر اتنا نہیں ہوتا ہمارے یہاں کو دو چار بوٹے لگا دیے جناب اس کے کھیتوں کے ساتھ بننے پر جیسے پگ ڈنڈی کہتے ہیں اس پر لگا دیے تو وہ خود ہی اگتے رہتے ہیں نہ ان کی کوئی دیکھ ہوتی ہے آن آن ان یعنی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کہتے ہیں اسے وہ نہیں کی جاتی یعنی ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو وہ تو بالکل یعنی درمدار ہیوں نہیں پڑتا حجوروں پڑتا لیکن سارا کچھ چھوڑ کے گئے حضور کے صحابہ نہیں چھوڑ گئے کے سیابان نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اپنا محبوب جو مجازی محبوب محبوب حقیقی پر کیسے خرج کرنا ہے اور یہ جو ہے ایک مقصد کہ اپنا محبوب مال خرج کرو اپنی محبوب چیز خرج کرو اس سے مقصد جو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جو اس کے دل سے مال کی محبت نکلے جس کی محبت نکلے مال کی محبت نکلے اور حقیقی مالک حقیقی محبوب جو ہے اس کی محبت دل میں آئے گی وہ اسی کے نام پہ خرچ کرنا نا اللہ اکبر کبیرہ جب یہ آئے مبارکت حاضر ہوئی نا تو عاتع السلام کے غلام حضرت ابو ابوط باقی صحابہ نے بھی مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت ابو ابوۃ انصاری اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے کہنے لگے یارسول اللہ مسجد نبی کے بالکل سامنے بیرہا نام کا ایک کنواں تھا کنواں تھا باغ تھا بیرہا نام کا اس میں کنواں تھا پورے مدینے میں سب سے میٹھا پانا اسی کا تھا اور مزے کے بعد یہ عقل عصلہ بھی کبھی چلا کرتے تھے نا ایسے ہی حضور تشریف لے جاتے تو اس کنویں کے پاس جاتے اور اس کنویں کا پانی حضور نوش فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تو یہ بڑا یعنی کہ پسندیدہ کنواں تھا عقلیہ السلام کا بھی یہ عرض گزار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میرے سارے باغوں میں یہ بڑے صاحب حیثیت بڑے امیر شابی تھے حضرت ابو رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میرا سب سے پسندیدہ جو ہے نا وہ باغ وہ یہی ہے سب سے پسندیدہ مال یہی ہے تو میں پھر كہنے لگے حضور یہ میں دینا چاہتا ہوں صدقہ آقل صحیح السلام نے آق علیہ السلام نے ہمایا کہ تم یہ جو ہے نا باغ اپنے چاچے كے بیٹوں كو دے دو ان کے چچے کے بیٹے غریب تھے میں یہ انہیں دے دو اللہ اکبر قربان جائیں یار ہیں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا بندے کو سب سے زیادہ قوڑ اپنے چاچا کے بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں اور پھپھو کے ساتھ تو ویسے قوڑ ہوتی ہے اچھے لگتے ہیں مامے کے ماسی کے وہ سارے بڑے اچھے لگتے ہیں نانی ہماری بڑی اچھی ہے اس نے ہمیں ہمیشہ ہماری خدمت کی ہے پر ہماری پھپھو وہ بڑی خراب ہے بھائی دادی تو اس جیسا شیطان بندہ ہی نہیں ہے پوری کینات میں ہے ہی نہیں یہ آپ جو ہے نا عموماً سنیں گے لوگوں سے کیونکہ لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں وہ سناتے ہیں کسے رام کتھا شروع کر دیتے ہیں اپنی دادی کے کسے دادی ہماری تو ہماری دادی سے تو شیطان مشورہ لیتا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں نوز بلزال بنے گا یار کچھ آپ بھی لوگوں سے اتنا فیض وہ بیچاری لے کے کہاں جائے گی اتنا علم ہے نوز بلزال یہ عجیب سی کیفیت جو ہے نا یہ محترمہ امن جان کی طرف سے یہ فکر جو ہے نا وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے کہ تیری دادی جو ہے نا وہی شیطان ہے بس تیری نانی ٹھیک ہے اچھا وہ نانی جو ٹھیک ہے نا اس کے گھر میں چلے جائیں اس کے پوتے بھی اپنی دادی کے بارے میں بالکل یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہماری دادی سے شیطان مشورہ لیتا ہے یہ عجیب ویسے کیفیت ہے اللہ اکبر یہ عموماً میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بندہ چچا کے ساتھ اور چچا کے بیٹوں کے ساتھ بڑی کوڑ رکھتا ہے لیکن قربان جائیں اللہ تبار کو نہیں محبوب علیہ صاحب السلام کے صحابہ کے دلوں میں کیسی محبت رکھی تھی ہیں کیا ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے پمایا کہ غل نکال دیا گیا ہے غل نکل گیا ایسی ہے ایسی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ نکل گیا سارا, سارا اللہ سارا تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں پھر بندہ چچا کے بیٹے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا فلانا بڑا گندا جی فلانا او ہو اس جیسے تو گندا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا لیکن قربان جو ہے آکل اسام کے غلام حضرت ابو ساری دے رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ نے پورے کا پورا باغ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا سارا باغ چچا کے بیٹوں کو جن کو سلام کرنا بندہ گوارا نہیں کرتا ان کو اپنی پسندیدہ چیز وہ بھی باغ صرف یہ نہیں کہ ادراکت کھیل لو زمین رہنے دو زمین بھی ساتھ وہ جو مدینے, مدینے کا سب سے میٹھا کنواں تھا وہ بھی دے دیا اللہ, بھی دی دیا اللہ اکبر قربان جائے کیا یار آکل سامنے تربیت فرمائی ہے یہ ہے محبوب حقیقی کی محبت آ جائے نا وہاں پھر اپنوں کے ساتھ بغض نہیں رہتا وہاں پھر محبوب حقیقی کے دشمنوں کی دشمنی آتی ہے یہ پکی بات ہے لیکن بندہ دل میں محبوب حقیقی کی محبت لائے تو آج جو ہمارا اپنوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کا جو معاملہ ہے ایک ماحول پیدا ہو چکا ہے اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک جھگڑے کا ایک بغض کا اور کینے کا حضرت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے اپنوں کا رد کرنا ہے بس اپنوں کی ٹھپائی کرنی ہے کسی طریقے اپنوں کو جناب ڈیگریڈ کرنا ہے اپنوں کو زلیل کرنا ہے اپنوں کو رسوا کرنا ہے اور جناب ادھر دوسرے مشرقین ہیں کفار ہیں ہیں سیکولر ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں بول آتی ہمیں کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی لیکن اپنے جو ہیں وہاں پہ انچی ٹیب اٹھا کے پھرتے ہیں ناپیں جناب یہ کہاں سے جناب مثلاً سے نیچے اٹ رہا ہے کہاں سے جناب ادھر ادھر ہو رہا ہے عجیب بات ہے اللہ تبارک وطار نے ارشا فرمایا پما کے برحت تم فقو ممتون میں تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز اپنی محبوب مادی محبوب چیز محبوب حقیقی کے لیے قربان کرو اللہ اکبر, وما من اللہ, بھی علیم اللہ اکبر آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہیں کہ تم اگر کوئی چیز ایسی خرچ کرو تمہیں محبوب نہ ہو تو پھر تمہیں نیکی نہیں ملے گی, ماں نیکی, تب ملے گی, نیکی, تب ملے گی نیکی تب بھی ملے گی لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم درجہ ابرار نہیں پا سکو گے نیکی تب بھی ملے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ ردی نہ ہو ایک چیز ہوتی ہے محبوب نہ ہونا سب سے پسندیدہ نہ ہونا محبوب نہ ہونا ایک چیز ہوتا ہے ردی ہونا ردی کسی چیز کا ہونا یہ الگ بات ہے, نہیں سمجھا ہے, مسئلہ تو بندہ جو ہے نا یہاں پہ اس بندے کو بھی ابن فکو فیم اللہ بھی علیم اس بندے کو بھی اجر ملے گا ثواب ملے گا اسے لیکن درجہ برار نہیں پا سکے گا درجہ برار وہی وہ پائے گا جو محبوب چیز خرچ کرے گا سمجھا گیا مسئلہ جی؟, مسئلہ جی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإن اللہ بھی علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے بھی, علیم اسے بھی جاننے والا ہے جو بھی تم خرچ کر رہے ہو ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے جی پھر کلام جو ہے وہ متوجہ ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف یہودی <laughs> <laughs> جو ہے وہ انہوں نے دو اعتراض وارد کئے امام اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی السلام کے صحابہ پر شریعت مبارکہ کے حوالے سے پہلے اعتراض ان کا یہ تھا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہو تو ابراہیم علیہ السات وسلام پر جو چیزیں حرام تھیں تم انہیں حلال ٹہرائے پھرتے ہو اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ سات و السلام نہیں کھاتے تھے کا دودھ ابراہیم علیہ السلام نہیں پیتے تھے تو کا, اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو تو پھر تمہارا ان کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا ان کے ان سے قربت کا ان سے مناسبت کا یہ تو درست نہیں ہے ان کی شرح مبارکہ اور ہے تمہاری اور ہے ان کی ملت اور کہہ رہی ہے تمہاری ملت اور کہہ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس شبہ اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا آیت نمبر ترانوے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا یہ پہلے آپ میں اسے جواب کی تقریر کر لوں اس کے بعد آئے مبارکہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کہ وہ جو اونٹ کا گوشت ہے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے یہ کسی بھی شریعت میں حرام نہیں تھا کسی بھی شریعت میں حرام نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام نہیں تھا یہ تو حضرت سعید یعقوب علیہ نے انفرادی طور پر شخصی طور پر آپ جب بیمار ہوئے آپ کو ارکنسا کی بیماری لگی مرد لگا حضرت سعید یعقوب علیہ السلام کو یہ ٹانگ کے اندر ایک رگ ہوتی ہے وہ رگ جو ہے وہ مشکل کھڑی کر دیتی ہے اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے پوری ٹانگ میں ٹانگ پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے یہ یہاں تک آتا ہے اوپر یہ چکنا کہتے ہیں ہماری زبان میں ہے جی یہاں تک وہ درد آتا ہے تو اسے کہتے ہیں ارکنسا وہ مرض لگا حضرت یاقوب علیہ السلام کو انہوں نے منت مانی یا اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں اپنا سب سے محبوب چیز جو ہے میری وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا یہ زین میرے یہ ان کے نزدیک یہ منت جائز تھی یہ منت جائز تھی کہ منت مان لیتے اس طرح اور وہ چیز حرام بھی ہو جاتی تھی ان پر اور دائمی طور پر حرام رہتی تھی ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کو اگر حرام کرے نا اپنے اوپر کہ میں نے یعنی کہ میں نے اپنے آپ پر جناب بکر کے گوشت ٹھیک رہے گا وہ حرام کر لیا بھائی بکرے کا گوشت حرام کر لیا میں نے اب کئی سارے مولوی جو ہے نا آج بھی لوگ اس کرتے, کرتے ہیں میں مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں یہ ہمارے ہاں جائز ہے نہیں ہے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں جناب پیروں کے پاس جاتے ہیں جاہل پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تو کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے کیا حرام کر رہ وہ ہرنی میں نے اپنے اوپر حرام کی ہرنی کے گوشت میں نے کہا کبھی آپ سرکار نے کھایا بھی ہے, ہے. کہ کھایا تو نہیں ہے میں نے کہا کبھی امکان ہے آگے ملنے کا کہتے بھی نہیں چیز ہراؤ نا میں پیر کو نظر نہیں دوں گا یہ بھی تو پسندیدہ نا پیر کو ہے یا نہیں مطلب پیر سے پوچھے جناب آپ کا پسندیدہ حرام یا میں نے اپنا پسندیدہ حرام کرنا ہے کیونکہ میرے نزدیک تو کا پسند جو ہے وہ میرے نزدیک بہت ہے میں چاہتا ہوں وہی حرام کر لوں پیر نے کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ حرام کرو اسے پتہ نہ کرتے ہیں اور ہندوؤں کی موافقت میں گائے کا گوشت حرام کرا دیتے ہیں بندوں سے آپ گائے کا گوشت حرام کر دیں اپنے اوپر تو پھر یہ ذہن میرے رہے ایسا کرنا منع ہے ہماری شہید مبارکہ میں اس کی اجازت نہیں ہے لیکن کو اپنے اوپر حرام کر لے حرام ہو جائے گا ہو جائے گا کرنا من ہے جیسے تین طلاقیں تلاک دینا من ہے تین طلاقیں تلاکی دینا بدت ہے گناہ ہے لگن کوئی دے دے تو ہو جائیں گی جیسے کو بند کسی کو گولی مارنا حرام ہے نا گولی مارنا من ہے نا لیکن کوئی مار دے لگے گی نہیں لگے گی بچ جائے گی نا اس کو تو نہیں بچے گا بندہ بھی کہیں دیکھو جب مارنا حرام ہے تو پھر لگ کیسے سکتا ہے یہی پیش کرتے ہیں اس کال لوگ دوسرے وہ کہتے ہیں جب تین طلاقیں دینی جائز نہیں ہے تو پھر ہو کیسے سکتی ہیں ہم کہتے ہیں بی بالکل اسی طرح گولی مارنی جب جائز نہیں ہے جب لگا دے گولی چھوڑ دے تو وہ لگ جاتی ہے تو اسی طرح کر کے بھی شراب پینا حرام ہے لیکن ان کو پی لے تو پی جاتی ہے وہ زنا کرنا حرام ہے لیکن کو کر لے تو ہو جاتا نہیں ہو جاتا تو بھائی اسی طرح کر کے وہ بھی تین تلاق اکٹھی دینا منع ہے دے دے تو ہو جائیں گی خدا رسول نے منع کیا ہے آسن طریقہ وہ بھی بتا دیا آسن طریقہ وہ بھی بتا دیا لیکن یہ جو ہے اس طرح کر کے کرنا تین طلاق اکٹھی دے دینی تیش میں آ کے بعد میں پھر آپ کو مال بھی ہے ایسا جو ایک دیکھ پہ کام چلا دے یہ عجیب بات ہے ویسے تلاک کا تین طلاقوں کا کفارہ نکال لیا انہوں نے کہ ایک دیکھ بریانی کی دو مدرسے میں بی بی حلال ہے دن مجھے ویسے تو اکثر فون رہتے ہیں اس طرح کے وہ ہم نے پوچھا جی انہوں نے کہا جی ایک دیکھ دے دے, دے تو بی ہلال ہو جائے گی مجھے کہنے لگا کہ جی پھر ایک دیکھ تو میں نے تو دے دی, دی ہے بی بھی حلال ہو گئی ہے تو میں نے کہا دل میں تھوڑی سی خلش تھی چلو آپ سے پوچھ لوں میں نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا میں کہوں کہ ایک دے کہ ہمارے مدرسے میں بھی دے دو پھر بھی حلال ہو جائے گی حرام حرام تو حرام ہے تین طلاقیں دے دی, دی ہیں وہ تو ہو گئی بھئی. خدا کے لیے یہ بندہ پہلے ہی سوچے جب بندہ نہیں دور رہ سکتا تو پھر اتنا تیش میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے اتنا غصہ دکھانے کا کیا فائدہ ہے بتائیں بھئی. اتنا نقصان کر بیٹھے بندہ تو ہمارے ہاں کوئی بندہ سنیں ہمارے ہاں کو بندہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کا کفارہ دے کیا کرے کفارہ دے. دے ہمارے ہاں کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے یہ حیثیت رکھتا ہے قسم کی کس کی حیثیت رکھتا, رکھتا ہے قسم کی حیثیت رکھتا ہے کوئی بندہ جیسے قسم توڑے تو کفارا ہے اسے اس نہ کرے کسی چیز کو حرام کر لے اپنے اوپر تو اس کا بھی کفارہ ہے کفر ادا کرے گا اور وہ چیز اس پر حلال ہو جائے گی سمجھا گیا مسئلہ؟ وہ چیز حلال کیوں کر رہا ہے؟ سمجھا گیا نا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی شدید میں یہ جائز تھا جائز تھا تو یعقوب علیہ نے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹلی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی خالق اور مالک نے بھی شفاہ عطا فرمائی یہ حرمت جو ہے یہ شخصی طور پر تھی انفرادی طور پر یقوب علیہ صف نے صرف اپنے اوپر حرام کیا تھا کسی اور پر حرام نہیں ہوا تھا تو ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ اونٹلی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت جو ہے یہ بنی اسرائیل پر بھی پہلے حرام نہیں تھا بنی علیہ السلام کے پہلے دور میں بھی حلال حرام نہیں تھا پہلے پہلے یعنی تورات آنے سے پہلے سب پر حلال تھا سب پر حلال تھا تو حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے جب رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی لاڈلا پن کا مظاہرہ کیا جیسے آج بھی بڑے سارے لوگ ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ بنی سری بنی بیٹھی ہے لاڈلی بنی بیٹھی ہے رب تبارک و تالا کے معاملے میں ہاں وہ دیتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھے وہ جناب ایسے دے دے وہ ایسے دے دے ہمیں اس طرح عطا فرما دے ہے یا نہیں جب اس کے حقوق کی بات آتی تو وہ کوئی بھی ادا نہیں کرتے بنے بیٹھے لاڈلے نہیں بنے بیٹھے جس طرح وہ تھے اسی طرح آج ان کا مزاج ہو گیا نوزا لے عجیب عجیب فرمائش رب کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی حرام کر دیا اور اونٹنی اونٹ کا گوشت بھی حرام کر دیا, دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ میرا ہیم علیہ کی شریعت میں حرام تھا فرمایا کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ حرام کیا تھا وہ بھی بطور منت کے وہ بھی جو انہوں نے اپنے اپنے حرام کیا تھا وہ شخصی طور پر تھا انفرادی طور پر تھا اجتماعی طور, طور پر ملت کے طور پر کہ ملت بنا دیا گیا مذہب بنا دیا گیا شعیت بنا دی گئی فیمیا یہ تو موس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا موسل کے زمانے میں ہوا ہے اور وہ بھی جا کے کے آنے بعد نازل ہوا ہے یہ حکم اس سے پہلے بھی نہیں تھا اس سے پہلے سارا کچھ حلال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا اس اشکال کا جواب دیا تو کہ یعقوب علیہ السلام حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر شخصی طور پر اجتباعی طور پر حرام ہو رہا ہے موس علیہ پر تورات آنے کے بعد میں پھر تم کیوں کیا کیسے کہہ سکتے ہو کہ برائے علیہ السلام کی میں حرام تھا دودھ پینا بھی اور گوشت کھانا بھی حرام تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جب ان کی شریعت میں ہے نہیں ایسا پھر تمہارا ہم پر اعتراض کرنا بھی جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا یہ آئے مبارکہ ملازہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل عام کل کلت ہر طرح کے کھانے یہ جو زیر باز ہیں یعنی اونٹ کا گوشت ہو گیا اونٹنی کا دودھ ہو گیا <تصفيق> اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر طرح کے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر یہ کہ جب اسرائیل یعنی یقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا مگر یہ کہ جب اسرائیل علیہ سات السلام نے اپنے اوپر حرام کیا الا نفس ہی اپنے اوپر من قبل ان تنزل التوراہ میں ان کا یہ اپنے اوپر حرام کرنا بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور اس کے حرام ہونے کا جو آ رہا ہے حکم وہ بھی تورات میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل حبیباء فرما دیں یہ جو یہاں آ کے خام بن کے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ بڑے بنے بنے ہیں ہیں ہیں دان اور تو میں حبیب کل آپ انہیں فرما دیں فاتو راتے ادھر آؤ ہے توراتو لے کر آؤ یہاں ابھی کھولتے ہیں فتل ادھر پڑھو سے تو رات کھو کے دیکھو پڑھو اسے ادھر لاؤ یہ نہیں کہ بیٹھ کے پڑھ لو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا نا عقل کے کے سامنے بیٹھ پڑھ رہا ہے یہودی عالم جہاں مسئلہ ان کے خلاف تھا نا وہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر سے پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ حافظ تھے عالم بھی تھے وہ کہنے لگے حضور اسے کہیں ذرا ہاتھ بھی اٹھا کے نیچے والا حصہ بھی پڑھے میں پڑ تو کہتے ہیں نا دو لڑکے سکول جا رہے تھے تو لیٹ ہو گئی دونوں کو تاخیر ہو گئی ماسٹر صاحب آگے تیش میں بیٹھے انہوں نے پوچھا بھی تاخیر کیوں ہوئی ایک نے کہا جی میرا پانچ روپے کا سکہ گم گیا تھا تو وہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں دوسرے سے پوچھا تجھے لیٹ کیوں ہوئی اس نے کہا جی میں نے اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا میں نے اس پہ اور پاؤں رکھا ہوا تھا تو یہ میں پاؤں پتہ چل جاتا تو اللہ تمہارے کو بالا نے فرمایا کہ فرمایا کہ آؤ تم پڑھو ادھر بیٹھ کے فاتو لاؤ ادھر بیٹھ کے پڑھیں گے ادھر نہیں یہ نہیں کہ تم ادھر ہی بیٹھ کے جیسے آج کرتے ہیں مرزا جیل میں ادھر ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے جیل میں یو ٹیوب پہ بندہ اس کی ٹوپ کو پکڑ کے آگ لگا دے زلیل کی وہی وہ بیٹھا بدماشیاں کرتا ہے تو راما ہم یہی کہتے ہیں فاتو ادھر آ مر ادھر لا توں کچھ ہے تیرے ادھر آ یعنی ان کی ہیرا پھیریاں جو ہیں وہ یہود والی وہ اس میں بھی ہے یہ بھی چلاک لومڑی ہے ان کی طرح اللہ تبارک وطال نے پہلے فرمایا فاتو بتو ادھر لاؤ ہاں ادھر آگے پڑھو تم ہیر پھیر بھی کرو گے تو پھر عبد اللہ سلام ساتھ بیٹھے ہیں تمہاری چوری پکڑیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دے گا۔, گا. اس سے بہت بڑا اصول ثابت ہوتا ہے۔ میں کہ ادھر آؤ۔ فاتوها بالتوراۃ فتلوا فاتو فتلو ان کنتم صادقین۔ میں تم سچے ہو تو لاو تورات پھر پڑھو یہاں آ کر ان کنتم صادقین۔ اگر تم میں کوئی تھوڑا سا بھی سچ موجود ہے۔ تھوڑے سے بھی سچے ہو تو ادھر آؤ پھر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلكہ بس اس کے بعد بھی کوئی اب کوئی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے یعنی نعوذ باللہ من وہ اپنی طرف سے یہ کیا رہتے کہ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا تھا تو یہ رب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کی ذات پر جھوٹ بولے تو وہ ظالم ہیں. وہ کیا ہے ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی نے فرمایا کل حبیبہ فرما دیں صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے اللہ نے سچ کہا ہے فَتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبَرَاهِيمَ حَنِیفَا کہ تم عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو دین کی پیروی کرو کہ وہی دین عبراہیم علیہ السلام کا ہر باطل سے جدا ہے اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی حکامات ہیں وہ سارے کے سارے حق والے ہیں وہ کے سائے حق والے اور ابراہیم السلام مشرقین میں سے نہیں تھے یہ بھی شرک ہے جسے رب حرام نہ کہے وہ حرام کرنا شروع کر دے جسے رب حرام نہ کہے وہ حرام کرنا شروع کر دے جسے رب حلال کہے یہ اسے حرام کرنا شروع کر دے جسے رب حرام کہے یہ اسے حلال کہنا شروع کر دے یہ ذہن میں رہے محلل اور محرم حقیقی رب تعالی کی ذات ہے آکر صاحب السلام بھی جس چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں رب تبارک و تارکی حکم سے ٹھہراتے ہیں سمجھ آ مسئلہ تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی کو دینا یہ بھی شرک ہے یہ ذہن میں رہے مسئلہ تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی کو دینا یہ کیا ہے شرک ہے تہلی اور تحریم کا اختیار صرف رب تعالی کے پاس ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حلال ٹھراتے تھے جو بھی حرام ٹھہراتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حال اور حرام ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرما دیا کل جو ہے انشاءاللہ زوجہ ان کے دوسرے شبہ دوسرے اعتراض کا جواب ہوگا وہ کعبہ شریفہ کے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور تم نے بنا لیا جبکہ یہ ان کا اتراض ہے کل ان شاء کا جواب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفی